کافی کیا کافی محمد بن آج ہمارے کالج کے رسالہ شائع کرنے والے آئے تھے اور کہا جی, ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں یہ جدید روفیشن ہے نا انٹرویو لینا, جی. جی. لینا جی. جی, چلو تو اس نے کہا جی کہ دو سوال اس نے کیا, کیا کہ ایک روشنی دلا دیں ایک سوال اس نے یہ کیا کہ میڈیا جو ہے تو یہ اصلاح معاشرہ اور فروغ دین میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے دلسا علماء کیا کردار ادا کر سکتے دو سال اس کا تھے جذبات ہمارے اصلاحی نظام کے ساتھ متعلقات ہے چیز بڑھ گئی چیز ہوتی ہے نا دوسری اگر لگا دے نہیں تو سو باتیں بات دوسری ہے جی بات ہے اچھا ٹھیک ہے کافی ہے میڈیا کیا کردار ادا کرتے میں نے اسے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ معلومات میں اضافہ تو کر سکتا ہے میڈیا معلومات میں اضافہ تو کر سکتا ہے عملی تربیت نہیں کر سکتا عملی تربیت تو کامل شخصیات کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے یہ عموماً جو فصلیں کاش کرتے ہیں نا میرے خان بہادر صاحب ایشیا پیسفک ویز سوسائٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں کوئی ساتھیوں کو دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو اس پر مبارکباد دینا یا کوئی ساتھیوں کو دنیا کی خوشی حاصل ہو اس پر مبارکباد دینا یہ بڑا عجلسام والا کام ہے اہم معاشرتی حال میں شامل ہے اور ساتھی کا نقصان ہو جائے تو اس کے نقصان میں کچھ اس کا غم بانٹنے کے لیے اس سے ملاقات کرنا کچھ الفاظ کہنا کچھ تسلی کے الفاظ کہہ دینا بہت زیادہ سواد ہے معاشرتی عمل ہے بہت اہم عمل ہے وہ میں نے پوچھا کہ آپ ویل سوسائٹی کے صدر ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں کچھ سالے میں لکھیں گے مبارک مبارکباد تو ویل کیسے کہتے ہیں تو اس نے کہا جیڑا گندا بوٹ دوائی گندم بہت ہی آپ کے ساتھ ہے. ایک تو گندم کے اس میں کھڑے ہیں پودے اور ساتھ دیکھے اور دس پندرہ قسم کے کسم قسم کے پودے کھڑے ہوتے ہیں بھی نہیں. بھی پکے. اور جان کی جو بھیڑ ہے نا گندا بوٹے نہ اس کا تہوس مارنے کی ضرورت ہے نس کے لیے زمین کھودنے کی ضرورت ہے یا نحس کے لیے پانی دینے کی ضرورت اتنے لوگ آتے ہیں اور پہلے زمانے میں تو اس کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے اب تو انہوں نے اس کی دوائیاں بنائی ہوئی ہر بیسائڈ کو کہتے ہیں ہر بسائڈ بنی کو کہتے ہیں وہ گندم ہمارا وہ جو بالی سخت ہے گاجی جس میں سخت دھوپ آؤ تو اس دن میں دوائی ڈالوں گا اور سخت دودھ کے دنوں باقی جو گندم کے علاوہ بوٹی, ہو بوٹی ہوں گے ان کو جلا دے گی اس سے وہ گندم رہ جائے گی تو بتاتے ہیں کہ اس سے فصل میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر کھیت تو... کتنا اضافہ ہوتا ہے دوئی جو آ چھوڑے جرید کی برس کو جاتے من جی. سوچ غریب جریب ہے سولہ من کر رہا تھا مشین میں وہ جو ویڈ ہے نا ویڈ اور اس کی گروتھ روہی کی خود بخود ہے بغیر تکلیف کے بغیر خدائی کے بغیر کھاد ڈالے بغیر پانی دیے اور خدا کی شان تو بالکل خوش زمین پڑی ہو جس پر آپ نے کبھی آپ کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ اس پر خمایا ہوگا اس پر پھڑا پانی آ جائے اس میں ہوگا تو رضائل انسان کے انسان کرب کی, کی زمین میں رضائل کا پیدا ہونا جو ہے وہ ویڈ کی طرح ہے وہ خود بخود زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا میڈیا کے ایکسپوجر ہو جائے میڈیا کے سامنے آ جائے اس سے حاصل ہو جاتا ہے جگہ جگہ اور گندگیاں فوراً حاصل ہو جاتی ہیں اس, اس کا انتقال افیکٹ بہت جلدی ہوتا ہے ویڈ <تصفح> کی مثال ہے تو میڈیا اس کے پھیلانے میں تو کافی کردار ادا کر سکتا ہے پاشی کے کباحتوں کے برائیوں کے پھیلانے میں تو بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے کر سکتا ہے کیونکہ تو ایک جمے بوٹے ہے بھیڑ ہے اور اس کی معمولی تو ہمردی جو ہے تو فوراً جو ہے اس کو اس کی رویدگی ہو جاتی ہے اور سفات عالیہ جو ہیں فضائل جو ہیں وہ تو بہت پاک مسیح چیز ہے اور اس کے لیے ایک زمین کو صاف کرنا ہوتا ہے پانی کا مناسب رکھنا ہوتا ہے تخم کو بر وقت ڈالنا ہوتا ہے تخم کی حفاظت کرنی ہوتی ہے جب ساری چیزیں مکمل ہو تو تب صحیح فصل ہے اور میڈیا تو صحیح کا بات ہے کہ اس وقت سطح پر میڈیا پر قبضہ کافر کا ہے یہودی کا ہے پاکستان میں تو ان اداروں کو اکثری اچھی کی لا رہی ہے کیونکہ مشہ کے لیے جو گندا کام ہوتا ہے تو اس کو شیری کر سکتے لا ہیں لاہور کا جو شاہی ملا ہے جس میں گندی عورتیں نے ہیں اپنے پاس سے کہ جف رہی سے کہ رکھے ہی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی یا کوئی قانونی چارجوئی کرنے کی کوشش کرے تو وہ بتا سکے کہ ہم سے کہ جف ہیں اور نوز بل ذالکہ جعفرین مت عجائز ہے تو گندگی ہی کر سکتے ہیں میرے آزاد گندگی میں میرے بھائی پھیلے گی اور تربیت جو ہے وہ تو اور یہ دین کے لحاظ سے زرا گڑھ معلومات میں اضافہ کر دیں معلومات میں اضافہ ہو جائے گا انسان کی شخصیت کی تعمیر اور شخصیت کو بدلنا وہ تو اس آدمی کے ذریعے سے یہ بات ہوتی ہے کہ جس کو خود وہ باتیں حاصل ہوں آپ <خصہ> <rocket> <copied> جو ہے صدق جو ہے تو وہ تو جس کو حاصل ہو کہ جان دے سکتا ہو سچ جھوٹ نہ بول سکتا ہو جان کو خطرے میں ڈال کر سچ بولتا ہو یہ بات اس کو حاصل ہو اس کی مشق اس کو حاصل ہو اس کے ساتھ جب بیٹھیں گے آپ تب آپ کو میں گی ہوگی اس ہو سکتا جیسے اللہ کی ذات پر پکا یقین ہے کہ غیر اللہ سے ذرا متاثر نہیں ہوتا کا غزرہ خوف اس کو نہیں آتا غیر اللہ کی ذرا محبت نہیں ہے اس کو غیر اللہ سے متاثر نہیں ہوتا کل تو اس کے پاس اس کے ساتھ آپ آئیں گے تو پھر یہ قلب میں یہ بات پیدا ہوگی صرف معلومات میں نے اس سے تو نہیں ہوگی وہ کافی دو سال ہو گئے ہیں توتا والی مثال نہیں جان کی ہے سب سے زیادہ ہی نہیں پر گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہندوستان میں آموں کے بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں جہاں دیوبند کلاکا اور دیوبند سہارنپور اور گنگوا آموں کے بڑے بڑے, بڑے باغ علاقے میں ہوتے ہیں بلکہ یہ جو ہے چوسا ایک آم ہے جی. چوسا وہاں ایک قصبہ جی. ہے ڈبند کے علاقے میں وہاں کا ہے اس کے نام پر چوسا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آموں کے بڑے دشمن ہوتے ہیں توتے جب آم پک جاتے ہیں نا تو طوطوں کے غول کے غول آتے ہیں اور جا کر اس کے پکے ہوئے آموں کو اٹھوں ٹھونگے مار مار کر کھا کر ان کو لیا بگاڑ دیتے ہیں مالک کسی کام کے لئے ہل نکالے ہوئے باغوں کے چاروں طرف ایک اس طرح بانس لمبے لمبے بانس کھڑے کرتے ہیں اور بانسوں کے اندر سراخ کر کے انہیں رسیاں گزارتے ہیں اور اس رسی پر جو ہے تو ایک نرکی لگاتے ہیں تو طوطوں میں جب ہول آتا ہے نا آنے کے بعد پہلے تو کہتے ہیں وہ بڑی مزدار بیٹھنے کی جگہ ہے پہلے پر بیٹھ کر ہرے ماں کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ہے کہاں کا اس کو معلوم کر کے پھر حملہ کریں گے تو اگر رسی پر بیٹھتے ہیں نا رسی پر ملکی ہوتی ہے بیٹھتے ہیں بس الٹے لٹک جاتے ہیں رسی پر بیٹھے نا الٹے ہو جاتے ہیں اب الٹے ہوئے ہیں لٹک رہے ہیں نہ اڑ سکتے ہیں چھوڑتے ہیں ڈرتے ہیں نیچے گر رہے ہیں ان کو پکڑے ہوتا ہے ہیں پرستر کر رہے ہوتے ہیں بس وہ باغ کا مالک جو ہے نا وہ آتا ہے بس سب کو پکڑتے ہیں اپنے اس میں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے حلال سے ہلا جی اور قبل چانت پوز کھویجی چانت پوز کھویجی تاسنم دا جی ایک بارہ تو تین علال دی ماشاء اللہ دا بنو اور خانسو بایجی نو دا خوندی پیام گل نو دا خوندی پیام گل ہماری ہماری ہماری کہ توتا حرام ہے کیوں کہ پنجے میں پکڑ کر کھاتا ہے روٹی جب کھاتے پنجے سے پکڑتا ہے اور کیوں مار کر کھاتا ہے, ہے تو میں سے بار کے کھاتا کے کھاتا ہے بعض دو ہی جانور لکھا تو لکھ سکے وہ جا کر ذبح کرتے ہیں خوب کھاتے ہیں پھر جی تروترزہ گوشت ٹیکس فلاسر گزر رہا تھا وہ جو ہے تو نئی آج کل کی جنگلی حیات کا کوئی نمائندہ ہوگا نا یا جس طرح کہ وہ عراق کی جنگ میں جس امریکہ میں کر رہا تھا نا تو عراق والوں نے اپنے کنویں کو آگ لگائی اس کا جو وہ دیا میں جا رہا تھا تو اس طرح پرندے مر گئے بھی مار ہو گئے تم نے ان ظلم ہے پرندے ان کے ان ظلموں سے بیمار ہوں گے ان کو مر رہے ہیں اور یہ جو بماری کر کے آدمی مار رہے تھے وہ جاتے اس نے دیکھا اس دکھائے تو بڑا ظلم ہو رہا ہے پرندوں پر اس کا میں علاج کروں گا اس نے سوچا کہ چھوٹے کو پکڑا اور پکڑ کر لے گیا توتے کو پڑھایا جا سکتا ہے توتے کو میں نے بولنا سکھاتے ہیں نا اس نے ٹڑک کو لے جا پڑھایا پڑھایا اس نے کہا کہ ہم شکاری کے نلگروں پر نہیں بیٹھیں گے اس کو نل کر کہتے بانس کی جو براتے ہیں اس کو نل کر کہتے ہم شکاری کے نلگروں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھے اور ہم اس سے لٹک گئے تو ہم پڑفڑا کر اڑ جائیں گے پر فڑ پڑا کر اڑ جائیں گے اس نے کہا کہ اس کو چھوڑیں اور اوڑیں تو یہ کوئی مرتے تو کو سمجھ تو اس نے ان کو پڑھایا پڑھایا, پڑھایا پڑھایا پڑھایا سیکھ دیا نے کہا کار کہ ہم ہماری کے لڑکوں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے اور لٹکے تو پل پڑ پڑا کر اڑ جائیں گے پھر ان کو چھوڑا بڑا خوش تھا کہ بے ان کی تربیت کر لیے وہاں تربیت یہ خود ہی بچیں گے باقی توستوں کو پھر یہ سکھا دیں گے خود استاد ہو گئے ابن. اب یہ گئے تو وہاں سے اڑنے کے بعد یہ گئے اپنے مشغلے پر گئے آموں کے باغ ہو جو گئے نلکوں پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی لٹک گئے چو چوں کر رہے کہتے ہیں ہم شکاری کے لڑکوں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے اور ہم لٹک گئے تو فر فڑ پڑا کر اڑ جائیں گے کہہ رہے کہہ رہے اڑتے نہیں اڑ جائیں گے اڑ جائیں اڑتے نہیں بہت سکھا تمہاری سیت سیاحت پکڑا اور سب کو تھیلے میں ڈالا جا کر زبا کی آج زبان کا بول اور کال ہاں کا بال اور زبان کا کول یہ عمل تو نہیں ہے نا یہ تو احسان ہے کہ اللہ تعالق زبان کے کول کو یعنی, اور منہ کے بال کو بھی قبول کر پاتا ہے اس کا بھی فائدہ جو ساتھ ضرور ہوتا ہے لیکن اصل تو جب آدمی کو اس کی حقیقت اصل ہوتی ہے سب آدمی کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تربیت جو ہے تربیت تو معلومات کا اضافہ نہیں ہے اور طبیعت تربیت ہے تو یہ بھیڑ نہیں ہے جدا بٹے نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے گی کی ہو جائے گی اس کے لیے زمانت میں شکت کرنا پڑتی ہے اور یہ چیز تو جس آدمی کو خود آسن نہ ہو اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے تو صرف رمضر کہتے ہیں کہ خود ہم کو حاصل نہیں ہے اور ہم جن کی بات کو بول رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں ہمیں خود آسن نہیں ہے دوسروں کو کیا حصل ہو ایسی مجالس کا ایسی تقریروں کا ایسے گانوں کا فائدہ ہی کیا ہوا ہو سکوں سے اس میں یہ ہے کہ بولنے والے سننے والے سارے کے سارے اپنی اصلاح کی اپنی سیکھنے کی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ اس بول سے اور کھول سے ان کو دیکھیں گے نصیب فرمائے بولنے والے کو بھی اللہ تبارو کا اس کی حقیقت نصیب فرما دے گا جو عائد ہے نا کہ مالا تفظم کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو اس میں بعض غیر محکمہ لوگ کہتے ہیں کہ جس آدمی جس آدمی کی خود اسلام ہے ہوئی ہو وہ جن کا کام ہی نہ کرے جن کی بات کوئی بیان نہ کرے یقین اور نماز کی, کی تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کہتے ہو مطلب گرو نا کیوں کہ مالاتا فرم جو کرتے نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کرتے نہیں ہو تو کہو بھی نہیں مطلب اس کا اگر کہتے ہو تو کرو بھی تو کتنی ساری بات ہوگی کہتے ہو تو کرو بھی نہیں بھائی یعنی کرتے نہیں ہو تو کہو بھی نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے یہ کرتے نہیں ہو تو کہو بھی نہیں کی بات کہ کرتے نہیں ہو تو اس کا کہنا بھی چھوڑ اگر کہنے والا اس نیت سے کہے گا کہ اللہ تبارک علام مجھے توفیق دے دے اور میرے لیے عمل آسان ہو جائے تو اس نیت کی برکت ہے اللہ تبارک اس کو بھی توفیق دے گا اس کو بھی فائدہ دے گا اور سننے والے اس بار کی نیت کریں گے تو اللہ تعالی کو بھی فائدہ دے گا اور دوسرا سوال بخا رام نے کہا کیا کہ علماء کیا کردار کر سکتے ہیں تو اس کا جلدی جواب دے سمے کے مسجد اور مدرسہ ان دو سے دارے ہیں جس کے ساتھ ہمرت مسلمہ کی وابستہ ہے یہاں سے جو بات کہی جائے اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس لیتے ہیں ریاضہ یہ لوگ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کی بات یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں جو, جو اہلیلم اس کا کام کرنے والے ہوں وہ محض قوال اور کہنے والے نہ ہوں بلکہ ان نے خود میں نے جائیدہ کر کے انہیں کوئی کچھ ہوا ہو رائے والے ہوتے ساتھی شفیق صاحب شہر صاحب آپ کو یاد ہے شفیق صاحب کمزور سے ریٹائرڈ افسر تھے ان کا بیان کرایا کرتا تھا ان کا بیان سادہ ہوتا تھا اور ہر روز ایک ہی بیان کرتے تھے تو رائے گڑ میں نیا نیا مجموعہ آتا ہے دو تین دن ٹھہرتے ایک ہی بیان کرتے تھے ماشاءاللہ اللہ کو دہراتے رہتے تھے وہ اگر دس پندرہ باتیں دہراتے دہرتے کے دہرنے بیٹھ گئی عمل میں آگے کافی ہے کوئی نئے نئے بیان ہونا ضروری نہیں ہے ہاں جی اگر میں نئے, نئے بیان کرنے ہوتے تو ہر نماز میں نیا سبق سب کو پڑا جاتا فاتح کو پڑ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، تو خیر وہ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی گاڑی میں کھڑا ہو گاڑی میں لوگ کھڑے تھے کہتے ہیں یہ دعائی ہے یہ دعائی ہے اتنے فائدے والی ہے اور اتنے اثر والی ہے کہتے ہیں ایک آدمی نزلے کی دعائی کی تعریف کر رہا ہو یہ دعائی میں نے بنائی ہے جو دعائی جاتی ہے اندر جاتی ہے نزلہ بند ہو جاتا ہے یہ فائدہ ہو جاتا ہے یہ فائدہ ہو جاتا ہے پورا دھیان کرے اور بیان کرنے کے بعد دو چار چھینکے مارے اور ناک اس کی بہ رہی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس دوائی میں تاثیر ہوتی ہے تیرا نزلہ ختم ہوا تو اگر اس دوائی کی ہوتی تاثیر تو نزلہ تیرا ختم ہو تو. تو تیرا نزلہ تو ختم ہوا نہیں تو لہذا یہ سارا کود اور قوالی ہی ہے کود اور قوالی ہی ہے تاثیر تو اس کی بھی سامنے ثابت ہو گئی کہ تمہارا نظر اس نے ٹھیک نہیں کیا اور نظم تو ہمارے ہوں ساتھیوں کہا کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں تبلیغ تبدیلی کا کام کوالی نہیں ہے میری میری قوالی نہیں ہے کہ بول بول کر لوگوں کو سنا رہے ہو اور خود جو ایسے فارغ رہے ہیں خود اس پر عمل کی نیتی نہ ہو عمل کی نیتی نہ کی ہوئی ہو تو میں یہ جو کوال ہوتے ہیں ناچی اچھی ہوتی ہے اور ان کو شہر کا معنی کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ, کہ کیا مانا ایک سر ان ہے تو سر سے کہتے ہیں وہ لوگوں پر حال تعلیم کر لیتے خود بےچارے کو پتہ ہی نہیں میں دیکھو بھائی یہ تمہارے دھیان میں بان کا کال ہو اور منہ کا بول ہو اور بس سن لیا اور چلا گیا آدمی جن لوگوں کو محنت اور مجاہدات کے بعد یہ بات حاصل ہوئی باطن میں ان کے ساتھ بیچ بیٹھ اٹھنا سحبت جو ہے وہ تقریر کرنے اور سننے کوئی نہیں کہتے بیچ بیٹھ نہ اٹھنا ساتھ رہنا بس یہ صحبت ہے ہم مجلس ہونا ساتھ ہونا اور اب سے آہستہ آہستہ یہ بات انسان کے باطن میں اثرات کرتی جاتی ہے صحبت جو ہے اس کی ایک صورت کول بول بھی ہے ماض اور بیان ایک سوبت کا ذریعہ ہے ایک ساتھ رہنا مشہور کے مامال کو پر دھیان رکھنا اور سیکھنے کی نیت کرنا اور یہ دھیان رکھنا کہ اس کے قلب پر جو حال کے فیطار میرے قلب پر آ رہا ہے بات کو سننا اس پر دھیان رکھنا اس سے معنی سمجھنا تشریف پوچھنا بعد میں آپ اسی وقت سوال کر کے فرق آ جائے گا روایتی بیان تو ہے نہیں ہو سکتا ہے بات ہو سکتا ہے بات کو سمجھ سمجھتے ہیں ہم کھڑے ہو کر بتا دیں گے ہماری روایت کوئی خاص ہے آدمی کے ساتھ تو خاص ہے نہیں ٹھیک ہے اور خاص طور یہ ماہر اجتماع میں جب نے بات کی تھی کہ پہلے لوگ علم کی تخمیل کے بعد پھر مشاعر کے پاس تربیت کرے جاتے تھے اور تربیت کریے اس حال میں جاتے تھے کہ ہم تو فنا ہونے کے لیے جا رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے اور پل کے آخرت کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے اس پائے یہ کہ فنا ہو جائیں کہ ہمارے نفس کی جو کبابیں ہیں جو برائیاں وہ ختم ہو جائیں اور اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے اور اس کے بعد اگر بزرگوں نے کہا کہ ہماری جگہ پر رہتے تھے باقی ساری عمر جھاڑو بھی جانے کے لیے امتیار ہے ٹھیک ہے تخت شاہی ہو یا تختہ دار ہو پھانسی کے تختے کی تشکیل کریں تو اس کے لیے تیار ہیں اور شاہی تخت کی تشکیل کریں تو اس کے لیے تیار ہے نہ پھانسی کے تختے پر جانے کا کوئی خوف ہے اور نہ تخت پر جانے کا کوئی شوق ہے اگر شوق ہے تو یہ کہ اللہ علیہ کے حکم کو مان لے لیں جی؟ شوق اس کا ہے حکم کو مان لے تو اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے جاتے تھے اور فنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرتے تھے اور حوالے کرنے کے بعد ایک کتاب ہے مکتوبہ صدیٰ صاحب نے پڑھی تھی آپ نے اپنی تعلیمات مکتوبہ صدی احمد من رحمد اللہ علیہ کی یہ وہ مزرگ ہیں کہ جو بیت ہونے کے بعد بارہ سال جنگلوں میں رہے ہیں تر تنہا بارہ سال جنگلوں میں رہ کر مجاہدات ایجاد کیے اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ سے آ کر بیت ہوئے تو نے اس کے حال کو دیکھا تو ان کو نظر ہوا کہ اس کا کبر نفس کا کبر اور نفس کی سختی یہ بہت زیادہ ہے اور اس کو جب تک توڑیاں کر حوالے ہو گیا ہے اس کے حال کو توڑنا ہوگا اسلح کے رستے پر چلے کا رستے پر چل سکے سورنا اپنا جو بھی دھوکہ کر رہا ہے اگر مریض کی اسلح نہیں کر رہا ہے مریض بھی بک کر رہا ہے تو نے اس کے بارے میں غور کیا کہ اس کا, اس, اس کا قبر کیسے کر سکے گا کہ آپ اس طرح کریں اس کی گلے میں جھولی ڈالیں اور اتنا عرصہ آپ بھی مانگیں گے اب مالجہ تھا ہمارے علاقے میں تو تھا کہ خیر جو ہے بھیک مانگتے آدمی خود اپنے لیے محتاج مسکین مانگتا ہے اور چھڑ اس کو کہتے تھے کہ گاؤں میں کو کوئی مزود آدمی مسافر زیادہ آ گیا ان کے بندوبست نہیں ہو سکا یہاں محلے میں ایسا آدمی غریب ہو گیا ہے کہ جس کو ایسا آدمی کو خود سوال نہیں کر سکتا تو کوئی مزود آدمی سارے محلے نے پھر آٹا کپڑا سینے پیسے جمع کر کے اس کو چھڑ کہ چڑ کو والوں میں خدے لے پا تو ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ رام بابا جو ہے وہ پھر رہا ہے یا تو مسجد میں آ ہیں اگر وہ روٹی کے وقت پھرتا تھا تو بدلے کہ مسجد کے سفر زدہ ہوئے ہیں ان کا بندوبست نہیں ہے اس وقت میں نے پر, پر چلتا کہ کوئی بھالے میں کئی آدمی کیسے غربت میں چلا گیا ہے اس پر پھاٹا ہے تندرستی اس کے لیے کر رہا تو چھڑ خیر کا جو ہے اگر بلاد مانگتا ہے تو حرام ہے ضرور سے مانگتا ہے جائز اور چھاڑتا ہے اس کا خواب ہے تو اس کو بھیک مانگنے پر لگایا بھیک مانگتے ہیں مانگتے مانگتے مانگتے کچھ دنوں کے بعد آیا اس نے کہا کہ صاحب تو لوگ اتنی جان ٹپ کرتے ہیں اتنا برا بلا کہتے ہیں کہ ہٹا کٹا مشٹنڈا کر رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے کب تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے تو نے کہا آپ اپنے نفس کی قدر اپنی قدر معلوم ہوئی اور نے کہا جی اب معلوم ہوئی اپنی قدر معلوم تو بات میں ٹوٹا اور صحد راج لوگوں کی جو باتیں سن سن کر نہ ٹوٹا تو انہوں نے کہا آپ جو ہے تب آپ کے باطن کی صفائی ہوئی اب ابھی اگلی بات سمجھ میں لگے ہی. ہمارے جنوبی افریقہ مدد صاحب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لطیفے سناتے سن ہیں جب میں جاتا ہوں لطیفے سناتے ہیں انہوں نے ایک لطیفہ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کہ جو لڑکا بہت تنگ کرنے والا ہو بہت متکبر ہو تو اس کے علاج یہ ہے کہ اس کو پرانی گاڑی خرید کر دے تو تو جگہ جگہ بند ہوگی خراب ہوگی تو لوگوں کو درخواست کرے گا دیکھتے دینے کی جب پانچ چھ مہینے اس کو یہ مشق کرا دو تو اس کے اندر حاضری پیدا ہو کہ یہ اگر نہ ہو تو اس کو الیکشن میں کھڑا کرا دو کہہ کے پانچ دوسرے کے پاس ووٹ کی بھی مانگنے کے لیے جائے گا تو حاضری پیدا پہ دو گی تو دو دو سر نظویر کے طور پر سے ٹھیک نہ ہو تو اس کی لاہور سے شادی کرا دو اور لاہور سے شادی کرا کے اس کے پیچھے فاتح پڑھ سے فارغ ہو جاؤ میرے گیس کیا مطلب لاہور کی عورت ایسی ہوتی ہے کہ خود کو ٹھیک کر کے رکھتی ہے بس. اتنا خورت ری ہے ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہے اچھا ماشاءاللہ نفس نس کیا بالکل حکل ہو جاتی ہو اللہ آج نماز پونے آٹھ بجے نماز خیر جی یہ باتیں سامنے آتی کہ ہمارا کون سا کوئی دھیان تکلیف ہوتی ہے جو بات میں آتی کی بول لیتے ہیں فائدہ ہو جائے گا اللہ فائدہ ہو جائے کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں پناہ ہونے سے پناہ ہونے کا کیا مطلب مدرسے کا کلبا مدرا کے پاس پناہ ہونے سے لیے جاتے ڈنڈ کر ڈالے تو آئیے درشو کو درست ملکریٹ منڈا گاڑا تو خداش کو کہتے اخروب وقت خوب اوکھو آخوا ملکری میں تکلیف ہو اور خوب بم پریک دے اور روٹے خوراک کو ہم پریق دیا نو دا تک نف کے فاطر یادوں کو پر قدم رکھو اور ان کو دباتے جاؤ اور جو نیکی کا کام یہ نہیں کرنا چاہتا وہ اسے کراتے جاؤ جو قدم رکھ کر دباؤ گے وہ فنا ہے اور جو اس کو اس پر جبر کر کے نیکی کراؤ گے یہ بکائے ٹھیک ہے تو کے دا دا فنا کو سی چار ساجم تھا کے ایک آدمی لٹکا ہوا تھا منہ سوکھ بہ رہا تھا تو مول صاحب کے ڈا کھڑے سوزرلینڈ اسٹار سوزر رسائی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ضرورت ہے وہ اخلوفین ہے